مطالعہ مسالہ شروع کریں گے سوریہ قصص آیت نمبر 29 ہے الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الاجل وثار باهله انا من جانب الطور نار قال لاهلهم قوموا انني اناس النار لعل لي منها بخبر او جذبه من النار لعلكم تستقلون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر وحل الختم السانی قولی بچا علی وزیر امین اہلی آمین یارب العلمی سورت القصص کا ہم نکل مطالعہ شروع کیا تھا اور حضرت موسی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ان کی زندگی کے ابتدائی واقعات کا ذکر آیا ان کی پیدائش کا موقع پھر صندوق میں ڈالا جانا محل میں پہنچنا پھر والدہ کی طرف لوٹا دیا جانا پھر وہ قبطی کا ان کے ہاتھوں قتل ہو جانا پھر ان کا مصر چلے جانا اور وہاں نکاح ہو جانا اور دس برس کے مدت مکمل کرنا یہ واقعات صورت القصط میں آئے وضاحت کے ساتھ کل ہم نے ان کا مطالعہ کیا اب جو سلسلہ کلام میں یہ باتیں پہلے آ چکی ہیں سورہ تحا میں اور دیگر مقامات پر بھی ہم نے ان کا مطالعہ کیا تھا السلام نے اپنی مدت مکمل کر لی دس برس کی وسعب آنا جانب نارا تو وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے اور آگ کو دیکھا بے خبر انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو بے شک میں نے آگ دیکھی ہے شاید کہ میں تمہارے لیے اس کے کوئی راستے کی خبر لاؤں او جذبت من ناری یا آگ کی چنگاری لے آؤں لال لکم تاکہ تم آگ سے سیکھ سکو یعنی تپش حرارت مل جائے سردی تھی فلما اطا نودی امیشاط الوادل ای منی فلبق عطل من شہجورہ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو انہیں پکارا گیا برکت انہیں پکارا گیا برکت والی جگہ میں دائیں میدان کے کنارے سے ایک درخت کے درمیان سے یہ ذکر پہلے بھی آیا وہاں اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی کا ظہور بھی ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام سے کلام بھی فرمایا اللہ تمام جہاں تم ڈال دو پھر جب انہوں نے اسے دیکھا لہراتے ہوئے گویا کہ وہ سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر لوٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اللہ نے فرمایا یا موسا گرے, با... گرے باندھ میں ڈالو وہ سفید روشن ہو کر نکلے گا کسی ایب کے بغیر ود ارے کا جنا ہے کمین اور خوف دور کرنے کے غرض سے اپنی طرف سکیڑ لینا اپنے دونوں بازو یہ خوف کی کیفیت میں بھی آدمی جو ہے وہ اپنے بغلوں کے اندر یہ ہاتھ ڈال دے اور سر سکیل دے تو یہ بھی خوف کو دور کرنے کا ایک مجرب نسخہ ہے۔ برہانان فضانی کا برہانانی یہ دونوں دلیل ہیں۔ وہ رب دے تمہارے رب کی طرف سے الہ فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف انہم کان قومن فاسقین بشتو ایک نافرمان قوم ہے۔ قال رب انی قتلتم منهم نفسا فاخاف ان يقتلوں۔ یعنی رب بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پس میں ڈرتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا ڈالیں اخین ہارون هو افسہ مني لسانا اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فسی ہے زبان کے اعتبار سے فارسلہ مع یذ ان یصدقونی بس اس میرا مددگار بنا کر بھیج دیجیے کہ وہ میری تصدیق کرے انی اخاف ان یکذبون بیشک میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلایں گے قالا سنشد وعبداک باخیکہ اللہ تعالی فرمائے ابھی ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے ونجعل لکما سلطانا تم دونوں کے لیے عطا کریں گے غلب فلا یصدون الیکم آیا تینا پس وہ ہماری نشانیوں کی سبب تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے انتما ومن الغالبون تم دونوں اور جس سے تمہاری پیروی کی وہ غالب رہو گے فلم موسا بھی آیا تین بنا پھر جب موسا علیہ السلام ہماری واد نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے قالو تو ان لوگوں نے کہا ماں اللہ سحر مفتورا یہ تو نہیں ہے مگر یہ گھڑا ہوا جادو وما سمعنا بادہ فی آدا ان الین اور ہم نے ایسی بات اپنے پچھلے باپ دادا میں نہیں سنی بقول موسا اب الحدا منہ بتار اور موسا نے فرمایا کہ میرا رب خوب جامتا جو اس کے پاس سے ہدایت لایا ہے اور جس کے لیے آخرت کا عمدہ گھر ہے ذالم کبھی بھی فلاں نہیں پائیں گے بقول فراؤن یا فرعون نے کہا کہ اے میرے سرداروں میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود یہ ہے اس کا گھمنڈ اور تکبر اور باطل دعوے خدائی تک کا دعوی فوک دلی یا حامن القدینی لِي يَا پس اس نے کہا کہ اے حامان میرے لیے مٹی کی پر آگ تو جلاؤ یعنی پختہ اینت تعمیر کرو الا لی لی میرے لیے تیار کرو ایک بلند محل تاکہ میں وہاں سے موسا کے معبود کو جھانکوں وہ ان مین کا اور میں تو اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں معذ اللہ یہ بیان آگے بھی ایک مرتبہ آئے گا حاصل کیا ہے موسر السلام نے جو کچھ پیش کیا ہے فرون تو ہو گیا پریشان اب قوم پر اس کا اثر نہ ہو جائے تو قوم کو کسی اور کام کے اندر لگاؤ تو اے حامان اپنے وزیر سے کہتا ہے ذرا پختہ اینٹیں تو تعمیر کرو پہلے تو اینٹیں بنیں گی پھر اینٹوں کو جمع کرو جمع کیا جائے گا پھر محل بناؤ محل بنایا جائے گا اور دوسری جگہ ہے کہ میں آسمان میں جا کر جھانکوں اتنا اونچا محل بنا کے میں آسمان تک پہنچ جاؤں وہاں سے جھانک کر دیکھوں موسا کے معبود کو معاذ اللہ یہ کیا ہے وہ جو کہا کہ سینے کا خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر سلاح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری ایسے دھندوں میں ڈراموں میں لوگوں کو لگائے رکھو کہ اصل حقائق کی طرف ان کی توجہ نہ جائے اور آج اس ڈرامے بازی کا سب سے بڑا ہتھیار یہ میڈیا ہے ہمارا کہیں یہ مسئلہ پیدا کرو اس پورے میڈیا کو بتی کے پیچھے لگا دینے والا جو محاورہ لگا دو اور اصل حقائق کی طرف لوگوں کی توجہ نہ جائے کبھی کھیل تماشوں میں لگا دو کبھی کوئی ایشو کریٹ کر دو پوری قوم کو اس کے پیچھے لگا دو اور اندر خانے دوسرے دھندے کرتے رہو یہ عام سی بات اب ہماری کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں تو یہ حکمرانوں کی استاہری ہوتی ہے ذرا کوئی محکوم مغلوب غلام ذرا اس میں کوئی غم کو احساس پیدا ہو آ, حقائق کی طرف آنے کے لیے اگر مغلوب ہے تو غالب ہونے کے لیے محکوم ہے تو حاکموں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے کسی کر میں لگا دو کبھی ڈیوائڈ رول کی پالیسی اور کبھی اس طرح کے دھند اور ڈراموں میں لگا کر حقائق سے دور کرو قوم میں انتظار کرے کہ اچھا جی کتنی اینٹیں تعمیر ہو گئی کتنا اسٹاک آ گیا اچھا جی کب کام شروع ہوگا کام شروع ہو گیا فاؤنڈیشن پلنٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اب کتنی بڑی بنی اب کتنی اونچی ہو گئی کہاں تک پہنچا اسی میں لگائے رکھو قوم اور حقائق کی طرف لوگوں کی توجہ نہ جائے یہ ظالم جابروں کا ہمیشہ حکمرانی کرنے اور مظلوموں پر مزید ظلموں کرنے کا طریقہ ہوا کرتا ہے فرعنیت پورا ایک کریکٹر ہے اس کے ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں جو مختلف مواقع پر ان آیات میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہنے لگا لَا اور بے اسے جھوٹوں میں جنوب ہوں فِي بِغَيْرِ الْحَقُ اور وہ لشکر میں ناحک مغرور ہو گئے لَا اور انہوں نے گمان کر ڈالا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے فاخد نہ ہوں جنوب ہوں فن ودنا <الْيَم> تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور انہیں دریا میں پھینک ڈالا حضرت کیسا کان عاقبت الظالمین بس دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا وجعلناهم ائمتہ يدعون الى النار اور ہم نے انہیں سردار بنایا وہ جہنم کی طرف بلاتے رہے ویوملقیامت لا ينصرون اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی واذبنا في هذه دنیا لعنا اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ویوملقیامت منهم من المقبوحین اور قیامت کے دن وہ لو لوگ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے ولقد اتینا موسی الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصار ایرناس اور یقین ہم نے مو علیہ السلام کو تورات عطا کی اس کے بعد کہ ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کر ڈالا لوگوں کے لیے بصیرت کے طور پر یہ کتاب عطا ہوئی بہدم و رحمۃ اللہ الحمد یہ ترق کر وہ ہدایت و رحمت ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں وما کل تبار بجار بالغربی قبئی نہمر اور اینبی علیہ السلام آپ کو تور کی مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے موسا علیہ السلام کی طرف وہیں بھیجی وما کل تمن شاہدین اور اے نبی علیہ السلام آپ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں نہ تھے یہ سب کچھ اللہ آپ کو بتا رہا ہے اور آپ کی زبان مبارک سے صدیوں پرانا کا جاری ہونا آپ کے رسالت کی صداقت کی دلیل ولاکن شنا قرون الفتو ولام العمر اور لیکن ہم نے بہت سی امتیں پیدا کی پھر طبیل ہو گئی ان کی مدد وما كنتم ساويين في اهل مدين اتلو عليهم اياتنا اور آپ اہل مدین میں رہنے والے نہ تھے کہ ان پر ہمارے احکام کی تلاوت کر کے سنا تھے ملائکنا كنا مرسلين اور لیکن ہم رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں اہل مدین شعیب علیہ السلام کی قوم ان کے واقعات بھی حضور کی زبان مبارک سے جاری ہوئے قران میں موجود صلی اللہ علیہ والہ وسلم وما كنت بجانب توری اذ نادينا ولاك رحمه من ربك اور جب ہم نے پکارا اپ کے کنارے پر تھے لیکن اپ کے رب کی رحمت سے مراد آپ کو نبوت اتا ہوئی ربی کا آپ کی رب کی طرف سے قوم ما تا کہ آپ اس قوم کو خبردار کرے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا سدیاں ہو گئیں ان مشکین عرب میں کوئی پیغمبر نہیں آئے تو اب آپ کو بھیجا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماں اطاہ نظیر من کا جن میں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا لا الحم یہ تذک کروں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ان کے اعمال کے سبب کو مصیبت پہنچے تو فیاقول کہتے اور بنا لولا اور سلط ارینا رسولن کہ اے ہماری ہماری طرف کو رسول کیوں نہ بھیجا فنت طبیٰ آیاتی کا پسم تیرے احکام کی پیروی کرتے بنا من مینین اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے فلما جاءهم لحق من عندنا پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا قول ات یا یا تو کہنے لگے ہمیں وہ کیوں نہ دیا گیا جیسے کہ موسا کو دیا گیا وہی فرمائش کی بات اللہ کا تبصرہ یا قروبی ماں اوتھی من قبل کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا جو اس سے پہلے موسا کو دیا گیا یعنی موسا علیہ السلام کے عہد میں عالِ فرون نے بھی تو انکار کیا کھلے موزہ انکار کر ڈالا ان لوگوں نے قالل حیرانی ان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو جادو ہیں دونوں ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں اللہ بکلن کافرون اور انہوں نے کہا کہ بیشک ہم تو ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں دو سے مراد موسی علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام جن کو معاد اللہ آل فرعون نے جادوگر کہا تو مشیکی نے مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ کھلے موزاء ان کو دیئے ان لوگوں نے بھی انکار کر ڈالا تو تمہارا معاملہ کیا ہے تمہیں اگر اللہ تعالی نے حضور نبی اکرم علی السلام کے ذریعے قران دیا تو مانو اس کو اب فرمائش ہی تو دیا جا تم نہ مانو تو تمہاری بھی ہلاکت کا معاملہ ہوگا بقول اننا بک الن کا فرون اور ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہمری انکار کرنے والے ہیں کلفاط نبی علیہ السلام فرمائیے تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو یعنی قرآن اور طورات اس سے بڑھ کر ہے تو لاؤ اتبن تم صادقین میں اس کی پیروی کر لوں اگر تم آپ کی ہو تو لاؤ فعلم یس عجیب اللہ کا پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کرے اور یہ ممکن نہیں تھا کہ اس چیلنج کو قبول کر پاتے ہم تو جان لیجیے کہ لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ومن اولو من اللہ اور اس سے بڑھتا گمراہ کون ہوگا جس کا اپنی خواہش نس کی, کی پیروی کی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر یعنی نس کا غلام بنا رہا ہدایت کو فراموش کر کے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ولاقم صلی اللہ تزک کرون اور یقیناً ہم نے مسلسل بھیجا ان کے لیے اپنا کلام تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اللہ دینا آت جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اہل کتاب کے نیک لوگوں کا بیان قَالُوا آمَنَّا اور جب ان کے سامنے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے شک ہم, پہ ہم پہلے ہی اس کے فرما بردار تھے اولاء یہ اتون اجرہما مرتين یہ لوگ جنہیں ان کا اجر دوہرا عطا کیا جائے گا بما صبروا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ دوہرا اجر کس کے لیے اہل کتاب نے سے کوئی ایمان یہود میں سے نصارہ میں سے یہ حدیث ہے بخاری شریف کی کہ جو ان گروہوں میں سے اہل کتاب کے ایمان لائے مجبر نبی علیہ الصلات والسلام پر اللہ دوہرا اجر عطا کرے گا۔ ہمارے بھی معاشرے میں کم سے کم بہت سارے کرسچنز ہیں جس سے ہمارا ڈائیلاگ ہوتا ہے جن سے کلیخ والا رشتہ کوئی ہوگا ادر وائز بھی ہوگا موقع ہے ہمارے پاس ان کے سامنے حکیم کے رکھے جائیں اور اپنے کردار کی گواہی بھی پیش کی جائے تو انشاءاللہ وہ قبول کر ان کے لیے دو راجر اور ہمارا بھی میٹر ڈاؤن رہے گا ہمارا بھی ازر بڑھتا رہے گا انشاءاللہ وطالع. دو راجر اس کے لیے جو اعلیٰ کتاب میں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے بما صبر اس لیے کہ ان لوگوں نے صبر کیا وہ راؤن نبیسن سیاح اور وہ بھلائی سے جواب دیتے ہیں برائی کا اور اس کو دور کرتے ہیں یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں ایک رائے ہے کہ حبشہ کے کچھ لوگ آئے تھے اور ان کا مذاق اڑایا حبشہ سے کچھ نصارہ آئے تھے اور ان کا مشکین نے مذاق اڑایا البتہ نصارہ ایمان لے آئے تھے اور ان کے ساتھ جب کوئی برا شلو کیا جانے لگا تو انہوں نے اس کا جواب عمدہ انداز سے دیا فرمایا وہ درون اب الحسنت سی آ دور کرتے برائی کو بھلائی سے ومینا رزقنا فکون اور جو ہم نے انہیں رسم سے آتا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں وَإذا اللغب اور جب وہ ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے یہی ایمان والوں کی روش سور فرقان کے آخر میں بھی ہم نے پڑھا تھا يمشون الارض قالوا سلاما نادان لوگوں سے جب وہ نادان لوگ اس سے الجھتے وہ کہتے سلام وقت ضائع نہیں کرتے بتکلا بھی نہیں کرتے برائی کے جواب بھلائی سے دیتے عمدگی کے ساتھ علیحدہ ہو جاتے ہیں تاکہ دعوت کا کام جاری رکھنے کا موقع رہے انہوں نے بھی اسی طرح کا معاملہ کیا الجھنے کی کوشش نہیں کی سلام العب تم پر سلام ہو لا نباہرین ہم نادانوں سے الجھنا نہیں چاہتے ان نقلا تحدیم احبابتا اے نبی علیہ صلاۃ وسلام آپ جس کے لیے خواہش کریں کہ اسے ہدایت دیں ایسا نہیں ہے آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت دیں ایسا نہیں ولاکن اللہ بھی شاہ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت اتا فرماتا ہے حضور کے بعض قریب رشتہ دار صحابہ کرام کے پاس قریب رشتہ جو شکر پر تھے بڑی چاہت تھی کہ یہ ہدایت پر آ جائیں اللہ تعالی نے تسلی دے دی کہ چاہنے سے اپ کے نہیں ہوگا یہ تو اللہ کا اختیار جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے نہ دے وہ هو اعلم بالمحتدین اور وہ اللہ ہدایت والوں کو خوب ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے اگلا مقام بڑا قیمتی ہے اس تعلق سے کہ ایک سوال مشکین مکہ کے ذہن میں تھا کہ اگر یہ تین سو ساٹھ بوتھوں کو ہم چھوڑ کر ایک معبود واحد پر اکتفا کر لیں تو ہماری اکانومی کرائسس میں آ جائے گی ہماری معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا کیوں یہ تین سو ساٹھ جو بوتھ رکھے ہوئے سارے عرب کے لوگوں کے ہیں اور سارے عرب کے لوگ یہاں پر آتے ہیں حج کے موقع پر عمرے کے موقع پر اور ہم کسٹوڈین ہیں بیت اللہ کے ہمارے پاس ذمہ داری ہے اس بیت اللہ کی تو یہ سب یہاں ہیں تین سو ساٹھ اس کی وجہ سے پورے عرب سے لوگ یہاں پر آتے ہیں مال بھی آتا ہے تجارت بھی چلتی اس کی تولیت اس خان کی تولیت اور ان, ان سارے بتوں کی رکھوالی اور انتظام کی وجہ سے ہمارے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا ہمیں امن ملا ہوا ہے اب اگر ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آنے دوباری معیشت کا بٹہ بیٹھ جائے گا ہم تو بھوکے مر جائیں گے ہمارے ملک کے حوالے سے پرانے جملے ہم تو پتھروں کے دور چلے جائیں گے اکنامک کرائسس کے اندر آ جائیں گے سینکشن ہم پر لگ جائیں گے ایسے ہی ہے نا ان کے جوابات ادھر آ رہے ہیں سنیے گا تین جوابات ہیں پہلا جواب وہ قول اندا ما کا اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کر لیں تو ہمیں ہماری زمین سے اچھک لیا جائے گا ہم تو برباد ہو جائیں گے اللہ کا جواب نمک کیا ہم نے حرمت والے مقام میں ان کو ٹھکانہ امن کا نہیں دیا ہے یعنی حرمت والا مقام مقام امن قید مکرمہ بیت اللہ شریف یہاں پر ہے کیا ہم نے یہاں ان کو ٹھکانہ نہیں دیا اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہر قسم کے ہماری طرح سے رسک کے طور پر ولا کمنا لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے شرک کر رہے تھے کفر کر رہے تھے اور کر رہے ہو اللہ اس کے باوجود دے رہا ہے توحید پر آ جاؤ گے تو اللہ بھوکا مار دے گا تمہیں پہلا جواب دوسرا وہ کم اہل کا نام انقریت بفیرت معیشت اور کتنی بستیاں ہلاک کر ڈالی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں جن کی معیشتیں بڑی اچھی چلی جن کی اکانومی بہت اچھی چلی جنہوں نے پروگرس بہت اچھا کیا جن کی ترقی بھی بڑی شاندار جن کی بلڈنگیں بہت اونچی جن کی, کی محلہ جو ہے وہ پہاڑوں کو تلاش کر انہوں نے بنائے جی قوم آت قوم سموہ جن کے ڈیل ڈول بہت بڑے وہ قوم سبا سورج سبا میں بیان آئے گا جس کی تجارت بہت بڑے پیمانے پر بہت بڑے رقبے پر دائیں بائیں ہر طرف اللہ نے ان کو تجارت دیں تجارت کے روڈز بھی عطا کیے دیکھ لو یہ قومِ ترقی آفتا قومِ معیشہ جن کی بہت اچھی کیا ہم ان کو مٹا نہ دیا فتیل کا مساکی رہوم بس یہ ان کے مسکن ہے لم تسکم من بعدہن اللہ قلیلہ اس میں کچھ ہی لو ان میں آباد نہ ہوئے ان کے بعد مگر تھوڑے ہی لو دیکھو ان کے کھنٹرات کو کیسے اللہ نے مٹا دیا جن کی معیشت بہت اچھی تھی ان کی دانست میں کنہ نقم السین <الْوارِثِين> اور ہم ہی ہوئے وارث ایک جواب اور آئے گا آیت نمبر ساٹھ میں ابھی آیت نمبر انسٹھ ہے انشاءاللہ شاء اللہ وماں خان اور ابو کا مہلک القرآہ بہت اور امیہ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ہلاک کر ڈالے جب تک کہ ان کی بڑی بستی میں کوئی رسول نہ بھیجے یتلو علیہم آیاتی کہ ان پر وہ ہماری آیات کی تلاوت کرے یہ بات پہلے بھی آئی کہ ہر ہر گلی محلے میں رسول کو نہیں بھیجا گیا مرکزی بستی میں سینٹرل لوکیشن پر اور جو سبرس کے علاقے ہوتے ہیں کے علاقے ہوتے مضافات کے علاقے ہوتے ہیں قریبی چھوٹے چھوٹے محلے شہر ہوتے ہیں وہ ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جن تک پیغام کا پہنچنا آسان ہر مرکزی بستی میں اللہ نے پیغمبر کو بھیجا اس سے آزاد نہیں آیا ہماری آیات کی تلاوت کرتے اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں جب تک کہ ان کے رہنے والے ظلم پر نہ اتر آئے ظلم سے ایک مراد شرکی ہے وما تیسرا جواب آ رہا ہے وہ کہ جو ہماری معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا اکنامک کرائسس کے اندر آ جائیں گے وما و تیت من شے فمدع الحیات الدنیا وزینتها و تمہیں جو کچھ بھی شے دی گئی ہے تو وہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور اس کی زینت کا باعث وما عند الله خير وابقى اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کچھ مل بھی گیا تو کیا رہے گا تمہارے پاس ہمیشہ ارے تم نہیں رہو گے دنیا نہیں رہے گی یہ سارا کیسے رہے گا تو کون سی ترقی کرنا چاہتے ہو گئی مہاتیر محمد کو کسی نے کہا تھا اور بڑا خوبصورت کہا تھا کہا کہ مزیذ اعظم جی ایشیا کے جی نائنٹی تھری پلس ہو گئے ہیں مہاتیر محمد کو کہا تم مسلمان ترقی کی کیا باتیں کرتے ہو کہا کیا مطلب بلا تم تو آخرت کو چاہتے ہو تو دنیا تمہیں زیادہ پسند تھوڑی ہونی چاہیے بات تو صحیح ہے بھائی اور مجھے بتائیے حضور کے دور سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی بہترین دور ہوگا حضور کی زندگی کے لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں خلفائے راشدین کے دور میں بہترین عروج اللہ نے دیا ہے خلفا راشدین کا اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھ لیجیے چیک کیجیے اس کو کبھی کون سی ترقی کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ اس کو بھی چیک کریں اب لوگ وہ بہت سارے مقامات دیکھیں اسلام یہ بھی کیا بالکل صحیح بات ہے اللہ دنیا میں بھی دے گا ہم پڑھتے آئے ہیں سنائی ہم نے بچھا مگر وہ مقصود اصلی نہیں ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے اصل کیا ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں دنیا تو اللہ جلیل کر کے قدموں میں ڈال دے گا اگر ہم اللہ اور آخرت کے طلبگار بن جائیں یہ حدیث شریف بھی پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں تو تین جواب دیے گئے ارے تم بتوں کو چھوڑو گے تو بھوکے مر جاؤ گے تم کفر عشق کر رہے تب بھی اللہ کھلا رہا تھا پچھلی معیشتوں کو دیکھ لو معیشتوں کی ترقی کی باتیں کرنے والے ترقی کر جانے والے مٹا دیے گئے اور اگر تمہیں دنیا ہی دنیا چاہیے تو یاد رہتا یہ ختم ہو جائے گی جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے مما عند اللہ خیری ہوں اب جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اب فلا آپ جنوب کیا تم آپ سے کام نہیں لیتے افم ودنا حسن تو جس سے ہم نے عمدہ وعدہ کیا پھر اس وعدے کو وہ پانے والا ہے کیا اب اس کی طرح ہوگا کمم متعین حیات جس نے دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان دے ڈالا ثم ہوا یوم القیامت بن المحترین پھر وہ قیامت کے دن گرفتار ہو کر حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا کسی کو پھانسی کی سزا ملنے والی ہو اور اس کو رات کو دو چار دن پہلے سے ہم اس کو میں بریانی کھلا بھی کھا بھی لے تو ہنسیں گے نا لوگ کیا کرے گا اتنا کھا کے بھائی تیری تو تین دن کے بعد پھانسی لگنی ہے تو ایک وہ ہے جس سے عمدہ وعدہ آخرت کا وہ اس کو پا لے اور ایک وہ جو دنیا کے مزے اڑالے کل گرفتار ہو کر ہمیشہ کے جہنم کی بیڑیاں اس کے پیروں میں ہوں کون بہتر ہے پہلا والا بہتر ہے دوسرا والا تو بہتر نہیں ہو سکتا وَيَوْمَ فَيَقُولُ الَّذِينَ الَّذِينَ پھر کہیں گے جن پر حکم عذاب کا ثابت ہو گیا کہ اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے بہکایا اغوئین ہم, ہم نے ویسے ہی بہکایا جیسے ہم خود بہ گئے تھے یہ برے لوگ جنات میں سے برے شیاطین کے ساتھی انسانوں میں سے برے جو خود آداب میں مبتلا وہ بھی دوسروں کو گمراہ کرنے کا باعث بنے کہیں گے جیسے ہم خود بہکے ہم نے بھی ان کو بہ کا ڈالا تبرانا کا ہم تیرے حضور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں ما کن ماں کان یہ ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے وہ جھوٹے مابود جن کو پکارا گیا یا جن لوگوں نے جھوٹے محبود کی پرست پر لگایا سب انکار کر دیں گے ان شد والوں کا اور کہا جائے تو تو کو پکار پس وہنے پکاریں گے تو وہنے جواب نہیں دیں گے, گے یافتہ جس دن اللہ پکارے گا تو فرمائے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا بس ان کو کوئی بات اس دن نہیں سوجھے گی پس وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکیں گے سب کو چپ لگ جائے گی جس سے توبہ کیا اور وہ ایمان لیا ہے اس نے عمل کیا نیک فاسلہ تو, تو امید ہے کہ یہ لوگ کامیابی پانے والوں میں سے ہوں گے یق نقمہ اور آپ کا اب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا جو پسند کرتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے ماں خان الخیارا نہیں ان لوگوں کا کچھ بھی برتر ہے جو اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ لوگ شریک کرتے ہیں اور آپ کا خوب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں بہو اللہ اور اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لیے تمام شروع کی تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور, اور اسی اللہ کے لئے حکم کا اختیار ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے قل آرائی تم ان جعل اللہ علیکم اللیلہ سرمدن الہ یوم القیامہ ہے نبی علیہ السلام پوچھئے بھلا دیکھو اگر اللہ قیامت کے دن تک کے لئے تم پر ہمیشہ رات کو تاری کر دے من الہ غیر اللہ یعطی کم بل کم یعطی اللہ کے سوا جو تمہیں روشنی لا کر دے دے دن کی اف تسمعون کہ تم سنتے نہیں کل آ رہی تم انشاء اللہ علیکم قیامت علی صلاح فرمائیے اللہ تم پر قیامت کے دن تک کے لیے دن کو روشن قیامت کے دن تک کے لیے دن کو روشن کر دے من اللہ تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کرو افلات و بصرون کیا تمہیں اس سوجتا نہیں تمہیں دکھائی نہیں دیتا یہ دن رات کا نظام اللہ کی کس قدر بڑی نعمت ہے جی سارے لوگ اگر بیٹھ کے طے کرنے بیٹھتے تو کبھی اتفاق نہیں ہوتا کہ کیا ورکنگ آورز اور کیا آرام کے کی آورز ہو سہی جی کچھ لوگوں کا تو مزاجی ہے کہ رات میں کام ہو دن میں آرام ہو جبکہ اس کے برعکس فطرت کا معاملہ کچھ اور ہے یہ تو اللہ کا نظام جس سے مقرر فرما دیا لیکن کیا ہے فار گرینٹ ان لوگوں کو ان چیزوں کو لے لیا جاتا ہے کس قدر بڑی نعمت اللہ سلام و تعالیٰ کی طرف سے کا یہ نظام. مَمِ جعال اور اللہ نے اپنی رحمت سے تمالی رات اور دن کو بنایا تاکہ اس رات میں تم آرام کرو بلی تب تگو من فضل ہی اور دن میں تم روزی تو اللہ کا فضل تلاش کرو بلاکن تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو فیق المول <تُبتزعُمون> اور جس دن اللہ نے پکارے گا تو فرمائے گا کہا کہا ہے میرے وہ شریک جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے وَنَزَعَنَا مِن كُلِ شَهِيدًاً اور ہم ہر امت میں سے گواہ کو نکال لائیں گے یعنی ہر امت کا پیغمبر فَقُلْنَا اللہ تمہانت پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو بس وہ لیں گے کہ سچی بات تو اللہ ہی کی ہے <يَفْتَرُون> اور گم ہو وہ, وہ تھے اگلا رکو قارون کے واقعے کے بیان پر مشتمل ہے یہ شخص ایک رائے مفصری نے بیان فرمائی ہے کہ موسا نے سنام کا بہت ہی قریبی رشتے دار تھا یہاں تک لکھا ہے کہ چچا زاد بھائی تھا بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن قوم فروش تھا قوم کو بیچ کھایا تھا اس نے اور فرعون کے دربار میں بڑا منصب و مقام ملا ہوا تھا اور گویا فرآون نے اس کو ایک عامل کے طور پر ذمہ دار کے طور پر بنی سیل مقرر کر رکھا تھا اور یہ جو تھا بڑا مالدار بھی تھا اس کی دولت کا ذکر قرآن کر رہا ہے اور لیکن قوم فروش انسان ایسی مثالیں دنیا کے کئی ممالک کے سیاست دانوں میں آپ کو اور ہمیں ملیں گی جو قوم کو بیچ کھاتے ہیں پوری اور غیروں سے تعلقات بڑھا کر پینگی بڑھا کر ان سے منصب لیتے ہیں اور ان سے مقام حاصل کرتے ہیں قوم کو لوٹتے ہیں ان کو بھی دے کے خود بھی کھاتے ہیں یہ ایک قوم فروشی والا کردار جو ہمارے سامنے آ رہا ہے مزید بڑا مکی صورت ہے سرداران قریش اپنی دولت پر اتر رہے تھے گھمنڈ تھا ان کو اپنی سرداریوں پر تو اس کے انجام کا ذکر کر کے مشکین مکہ کے سرداروں کو بھی عبرت دلائی جا رہی ابھی جنرلائز کرے تو ہر دور میں بہرحال آس... سربت رخ بھی ہوتے دولت فی نفسی بری نہیں حلال سے کمائے حرام میں نہ خرچ کریں حلال میں خرچ کریں ٹھیک ہے حلال سے کمائے حلال میں خرچ کریں اجر میں لے گا لیکن اس دولت کا بنا کر پوجا پاٹ کی جائے اور اس پر گھمنڈ کیا جائے اور اپنے آپ کو کچھ فن خواہ ترم خواہ سمجھا جائے تو اس طرح کے کرداروں کے لیے چاہے وہ 14 صدیوں پہلے مکہ مکرمہ میں سردار کی صورت میں تھے یا آج کے دور کے ہوں یہ واقعہ بڑا اہم ہے ایک اہم نقطہ یہ بھی آئے گا کہ دولت اگر اللہ نے آتا کی ہو کسی کو تو اس کا کیا کرنا چاہیے اس کے تعلق سے بھی چار اہم باتیں ان ہم سمجھیں گے ان نقارونکان قوم <عَلَيْهِم> قومی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک بڑی طاقتور جماعت کے لیے اٹھانا بھاری تھیں اس وقت پلاسٹک منی وغیرہ کا تصور تو نہیں تھا نا تو یہی تھا کتنا تھا خزانے تو بڑی بات خزانے جہاں رکھے گئے ان پر جو تالے لگے ہیں ان کی چابیاں جو ہیں اٹھانا ایک بڑی جماعت کے لئے دشوار تھا اللہ اکبر کا دیا کئی جانور لو تاریخی باتیں پورا ہوگا اور یہ اللہ کا کلام بتا رہا اتنا دیا جب اس کو. لا یار کی قوم نے اس کہا کہ اللہ خب اللہ والوں کو پسند نہیں کرتا یہ ہے وہ گٹیا بن کے دولت جو کے ہاتھوں کا محل بندہ اترانے کی کوشش کرے کل دو فٹ نیچے جائے گا سب پڑا رہ جائے گا اوپر اس بات کی سراہی کی بات اور یاد کیجئے سورہ یونس آیت 58 وہاں بھی یہ لفظ آیا ہے لیکن اللہ کہتا ہے وہاں کے خوشیاں مناؤ کل بھی فب اللہ وبی رحمتی ہی فبی دالی کا فل ہی لفظ ہے اللہ فرماتے سوری یونس کی آیت ففٹی ایٹ میں اے نبی علی السلام فرمائیے قرآن اللہ کے فضل سے ملا اور اس کی رحمت سے ملا اس پر لوگوں کو چاہیے خوشیاں منائے اپنے آپ کو سعادت مند خوش نصیب سمجھنا ہے تو قرآن کے ملنے پر سمجھے ہو لوگ جو کچھ جمع کرے دنیا میں سب سے بڑھ کر جو شہر جمع کیے جانے کے کی قابل ہے جو دولت سب سے زیادہ جمع کیے جانے کے کی قابل ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے اس کو اترانے کو منع کیا گیا وہاں خوشیاں منع دینے کو کہا گیا یہ دولت پر اس کو روکا گیا ہے اور جو قرآن کی سب سے بڑی دولت ہے یہ اگر ملے تو بندہ اپنے آپ کو فارچونیٹ سمجھے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے اللہ مجھے آپ کو قرآن حکیم سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے تمام کورسز تمام سچ تفصیلات آپ کے علم میں ہیں اب مزید اس کا ابھی ہم ذکر نہیں کر رہے اللہ ہم رمضان شریف کے بعد بھی قرآن کریم سے مزید جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی آیت چار ہدایات مال کے بارے میں نمبر ایک اور جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس سے آخرت کے گھر کو طلب کرنے کی کوشش کرو آخرت کی تیاری کرو بینک آف اللہ انلیمیٹڈ میں لگانے کی کوشش کرو ادھر م... کما جو رہے ہو آگے کور زکر بھی آ رہا ہے اس سے آخرت کے گھر کی تیاری کی کوشش کرو ایک دانہ اللہ کی رحمے دو اللہ سات سو گناہ اس سے بھی زائد کر دیتا ہے البقرہ آیت 261 دوسری ہدایت ولاح تنسنہ کا مینت دنیا اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو ہاں رہبانیت اسلام میں نہیں ہے یہ زمین تمہارے لیے سجائی گئی اس کی برکتیں تمہارے لیے رکھی گئیں تو اللہ نے جو تمہیں نعمت عطاقی ان کو استعمال کرو اپنے اوپر بھی خرچ کرو اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرو اللہ نے توفیق دی ہے دوست احباب پر رشتے داروں پر بھی خرچ کرو اللہ نے وہ دی ہے محتاجوں کو بھی دو لیکن اپنے اوپر بھی خرچ کرو وہ اما ابھی نعمت اور جو نعمت عطا کی اللہ نے آپ کو اس کا اظہار کرے آدمی تکبر نہیں اکڑ نہیں دکھاوا نہیں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے یہ کیا کہ اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں اور بندہ اتنا کنجوس کے اپنے اوپر بھی نہیں لگا رہا یہ نعمت کی ناشکری ہے تو اپنا حصہ مت بھولو جائز نعمتیں ہیں ان کو استفادی میں لے کر آؤ استعمال کرو فائدہ اٹھاؤ تین وہ احسن احسن اللہ علیہ اور جیسے اللہ نے تم پر کہ تم دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو لفظ ایک ہے لیکن ترجمہ اللہ کی شان کے مطابق اللہ نے تم پر احسان کیا اب ترجمہ ہماری اوقات کے مطابق تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے دولت کی حلال ہاں حرام کی دولت وہ انگارے جہنم کے وہ نعمت نہیں حلال کی دولت اللہ نے تم پر احسان کیا تم دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو اپنے گھر والوں کی تو کفالت کرے گا آدمی لیکن رشتے داروں میں پڑوس میں دوست میں احباب، دوستوں میں احباب میں کمزور ہے مسکین ہیں محتاج ہیں اللہ کی نعمت کا شکرانہ کیا ہے اس میں دوسروں کو شریک کرو اور مخلوق کے خدا پر بھی خرچ کرو اس کا بھی بڑا جرم ثواب ہے اللہ پوچھے گا حدیث شریف ہے مسلم شریف میں کیا دنیا ہمیں سوشل ویلفیئر کا تصور دے گی اور یہ ہماری امر عوبیت کی انتہا ہوگی کہ ہم غیروں سے تو تصور خدمت خل اور سوشل ویلفیئر کو لینے کی کوشش کریں حضور کا فرمان مسلم شریف کی روایت حدیث سے اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا نے مجھے کھلایا نہیں میں پیاسا تھا نے مجھے پلایا نہیں میں بیمار تھا میری عیادت نہ کی میں بے لباس نے مجھے لباس نہ دیا بندارش کرے گئے اللہ تو, تو رب العالمین ہے تجھے بھوک اور پیاس اور بیماری اور لباس سے کیا تعلق اللہ فرمایا کر نہ میرا فلاں بندہ بھوکا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا میرا فلاں بندہ بیمار تھا میرا فلاں بندہ بے لباس, لباس تھا اگر تو نے کھلایا ہوتا اگر تو نے اس کو پلایا ہوتا اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی اگر تو نے اس کو لباس فراہم کیا ہوتا مجھے پا لیتا مجھے پا لیتا اب کیا دنیا سے سیکھیں گے ہم سوشل ویلفیئر کا تصور ہیومینٹی از اے بیسٹ ریلیجن یہ تصورات باطل ہیں اللہ کہا جائے گا بھائی اللہ کا دین اصل دین ہے جو اس نے عطا فرمایا ہے لیکن وہ دین یہ بھی سکھا رہا ہے خیر یہ ہے تصویر گیس کے خدمت خلق کا تو اللہ نے تم پر یہ احسان کیا تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو چوتی ہدایت وال اور زمین فساد مچاتے مت پھرو زمین میں فساد مچاتے مت پھر مال اس کا کیا تعلق بے جا مال خرچ نہ کرو جب ایک ہی گھرانے کے اندر یعنی یہ خاندان کے بہت سارے گھرانے بہت ساری فیملیز دو چار افراد کے پاس دولت زیادہ اب کئی ایک کے پاس نہیں ہے ان دو چار گھرانوں میں شادی بیاہ کے نام پر اور اپنی دکھاوے کے نام پر اور دیگر رسومات کے نام پر لاکھوں کروڑوں بہایا جاتا ہے تو اسی خاندان کے کئی لوگ جو ہنٹ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں جو بےچارے بھوکے ہوتے ہیں جن کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہوتا وہ کسمہ پلسی میں ہوتے وہ کمپلیکسٹی کے شکار ہو جاتے ہیں ساسے کمپنی کا شکار ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جب حق نہیں ملتا ہے تو سارے پتا ہے پورا گھر دیکھا ہوا ہے ماموں کو قتل بھی کیا دولت بھی اڑا لی پورانی دس پندرہ سال بیس سال پرانی بات اللہ کبیرہ مال جب بیجا اڑایا جاتا ہے اور جن لوگوں کو بہر اللہ مشیت اللہ نے کمزور رکھا نہیں پہنچتا تو وہی وہ کہیں چھیننے میں اگر آئیں گے تو معاشرے میں پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا فساد پیدا ہوگا مال بیجا بلا ضرورت فضول چیزوں میں خرچ کرنے سے روکا گیا ہے ان اللہ سدیم بشک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ چار ہدایات مال کے تعلق سے اس آئے تھے میں عطا ہوئی قلع اس نے کہا نے ان نما اونتی والا علم یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا جو کہ میرے پاس ہے وہی اکڑ باغ والے کا کس سے یاد ہے میرا باغ میرا کھیت میں نے پھل لگا میں نے درخت لگایا میں نے نہر اللہ کہتے میں دیا وہ کہتے میں میں نہیں سمجھنا کبھی ختم ہوگا یہی مادہ پرستی یہی میٹم کا فتنہ اور شرک سورہ کافی نے اسی شرک کا تو مطالعہ کیا تھا وہی تصور کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے اللہ کا اولم کیا وہ جانتا نہیں ان اللہ قد من قبلی من کہ اللہ تعالی نے اس سے قبل کتنی جماعتوں کو ہلا کر ڈالا من اشدر جمع جو اس سے زیادہ سخت تھی قوت میں اور زیادہ تھی تعداد اور جمعیت میں بالوبی اور گناہ اور مجرمین سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال تو نہیں کیا جاتا قوم عاد سمود فرون علی فرون یہ بڑی بڑی قومیں عال فرون کا دور تو خریدی کا کارون کے دور کا لیکن قوم عاد سمود پچھلی قومی وہ تو مٹا دی گئیں اور جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی ان سب کی فائلیں اللہ کے ہاں تیار تھیں خورا فی زینتی ایک دن وہ قانون اپنی قوم کے سامنے زینت اور زیب و زینت کے ساتھ نکلا اب تصور میں رکھیں مالدار آدمی ہے اتنا اتنی دولت ہے ہٹو بچوں کی سدائے بھی ہوں گی ہو سکتا ہے وی آئی پی پروٹوکول بھی ملاوا ہو ہو سکتا ہے کہ سروس روڈ بند کر دیے گئے ہو سکتا ہے بہت سارے سگنلس پر بیریئرس لگا دیے گئے ہو سکتا ہے کہ بڑی دور تک جو ہے وہ راستے بلاک کر دیے گئے ہوں اور نکل رہا ہے بڑی زینت کے ساتھ آرائش کے ساتھ اور پروٹوکولس کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ لدن حیات دنیا وہ لوگ اس دنیا کی زندگی کے تالی سے کہنے لگے یا علی تلانا اوت یا قارون اکاش کے جو قارون کو دیا گیا ہمارے پاس بھی ہوتا امنگ بڑے ہی نصیبوں والا ہے جو بےچارے کھڑے کیے گئے ہوں گے اس پروٹوکال کی وجہ سے ان کو راستہ نہیں مل رہا ہوگا وہ بےچارے ڈسٹرب ہوئے ہوں گے جب اس کو گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا جو بھی اس کی سواری ہوگی تو دل میں تو آیا ہوگا نا کتنے مزے کے اندر ہے کیا زندگی ہے کیا ٹاٹ بانٹ ہے کیا ایش کوئی شرط ہے کاش کاش ہمیں بھی ملتا ہرال ٹپک گئی دنیا پرس کی کہنے لگی تو بڑا ہی نصیبوں والا ہے یہ دنیا پرست کہتے ہیں اللہ کسے نصیب والا کہتا ہے سورہ حامی مسجدہ آیت نمبر تینتیس میں اور چونتیس میں پڑیں گے ان اس کا حاصل کیا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو اور جو بدی کا جواب حلائی سے دے اور اس سطح میں آنے والی تکلیف کو برداشت کرے عمل بھی اس کا اچھا ہو دعوت دین کا کام کرنے والا اللہ کہتا ہے صبر اللہءدین اللہ یہ سعادت ان کے لیے جو بڑے نصیبوں والے ہیں یہ سوریہ حامی مستدہ سور فصرت اس کا نام ان شاء اللہ اس میں پڑھیں گے آیتن تینتیس اور چونتیس میں جو حق پر ہے حق کی دعوت دے حق کے تقاضوں پر عمل کرے برائی کا جواب بلائی سے دے عمدہ کردار کا مظاہرہ کرے اللہ اس سے فرماتا ہے کہ وہ نصیبوں والا ہے وہ اللہ علی نلم اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا وہ کہنے لگے پیغمبر کی تعلیم جن تک پہنچی خیر کی بات الحامی تعلیم جن تک پہنچی کہنے لگے وہی رقم افسوس ہے تم پر فواب اللہ, اللہ کا اجر بہتر ہے اس کے لیے اور جو, جو ایمان لایا جس نے نیک عمل کیا ولاخوا صاب اور صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو سعادت نہیں ملتی اللہ کی اطا وہ حلال کی بہتر اللہ کی اطا اس کے لیے بہتر جو ایمان لایا جس نے عمل کیا خاکم بھی ملا ہو وہ قناعت کرے یہ بہتر ہے اس کثیر کے مقابلے میں اس بہت کے مقابلے میں جو حرام کا ہے یا جو بندے کو غافل کر دے اللہ سے جو بندے میں تکبر پیدا کر دے اس کے مقابلے میں یہ کم کا ہونا جو ایمان اور نیک عمل کی دولت کے ساتھ ہے یہ کافی ہے فخص سپنا بہی وبی دارہ الارض پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا لیجئے چھٹی چھٹی وہ بھی گیا گھر بھی گیا خزانے بھی گئے سب دھسا دیا فما خان الحم انفیتی اسرو الحمد اللہ تو اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی جو اللہ کے سوا اس کو بچانے میں اس کی مدد کرتی وہ باغ والے کے قصے میں کیا ہوا تھا باغ بھی گیا اترایت ہے نا وہ بھی یہ بھی اترایا تھا یہ بھی گیا گھر بھی گیا مال بھی گیا خزانے بھی گئے چھٹی فما له من سوا کی اللہ کے مقابلے میں سے ہوا واصفح بالامس اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے یقین کہنے لگے یہ تو اللہ ہی ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے جس کو, کو شادہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے یہ تو اللہ کی وشیت اللہ کے فیصلے لولا اللہ علینا لخصف اگر اللہ تعالیم پر احسان نہ کرتا تو یقینا ہمیں بھی دھسا دیتا کچھ رمک تھی ان کو اصلاح ہو گئی احساس ہو گیا اللہ کا شکر ادا کر لیا آج ہمارے سامنے بھی نظارے تو بہت ہیں جی دیکھ کر تو دل تو کرتا ہے نا بھائی اپنے سے بہت زیادہ کسی کے پاس دیکھ کر دل تو کرتا ہے دل تو کرے گا ہم روبوٹ تو ہے نیم پر وی آر وی ہیومن لیکن دل کرے اور اس کے اندر لگ جائیں اور اس کے پیچھے اتنے لگ جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں حلال حرام کی تمیز ہو جائے تو برباد ہو جائیں گے باقی جائز چیزوں کی خواہش کرنا جائز ذرائع سے حاصل کرنا کوئی ایشو نہیں ہے مگر دوسرے کے پاس دیکھ کر میں مبتلا ہونا اور اس کے حصول کے لیے اتنا اپنے آپ کو کھپانے کی کوشش کرنا کہ اللہ سے بندہ غافل ہو جائے اور اللہ کے احکامات کو پس بش ڈال دے یہ فتنہ ہے اور حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث لکل امت فتنہ و فتن تو المال ہر امت کا کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے مسلم کی روایت پہلے بھی ذکر آیا تھا اس کا حضور نے فرمایا مجھے تم پر فقر اور فاقے کے آنے کا اندیشہ نہیں تم جھیل لو گے برداشت کر لو گے فخر فاقے تم پر آ جائیں مجھے کوئی فکر نہیں تم جھیل لو گے میرے متو مگر مجھے اس بات کا خوف ہے تم پر دنیا کھول دی جائے جیسے پچھلے لوگوں پر کھول دی گئی تم دنیا میں غرق ہو جاؤ جیسے پچھلے لوگ غرق ہو گئے دنیا تمہیں تباہ کر دے جیسے لوگوں کو تباہ کر دیا مال کے فتنے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے وہی کہ ان لا فکل کافرون ہائے شامت کے کافر کبھی فلاں نہیں پاتے آخر رکو کے بعد تراوی چار ادا کریں گے تلکت دار الآخرہ یا آخرت کا گھر ہے نہ جہ لنفل اب ہم ایسے لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں اسے جو زمین میں کوئی برتری نہیں چاہتے ولا فساد اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں آخرت تکبر والوں کے لیے نہیں ہے آجزی والوں کے لیے ان کے والوں کے لیے نرمی کرنے والوں کے لیے ہے اور فساد بچانے والوں کے لیے نہیں، اصلاح کرنے والوں کے لیے آخرت اگر ہے بلاقبۃ المتقیم اور متقین کے لیے آخرت کا عمدہ انجام ہے جی رمضان شریف کا آخری اشرہ اللہ نے عبد فضل سے عطا فرما دیا یہ پورے رمضان کا خلاصہ اور حاصل ہے آخری اشرا روزے اللہ تعالی قبول فرمائے لال تکون تخوا والوں کے لیے یعنی روزے کا حاصل تخواہ ہدایت کن کے لیے تقوا والوں کے لیے آخرت کے گھر کی کامیابی کن کے لیے تخوا والوں کے لیے مانا جاسنتی فلاحا جو نیکیلے کرائے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلاح ہوگا کم سے کم دس گنا اور سات سو گنا تک جا سیاتی فلاحیت علامہ اور جو برائی کے ساتھ آئے گا تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے امال کیے اسی کا بدلا ہوگا جو وہ امال کیا کرتے تھے ویسا یعنی جیسے عمال ویسا بدلا نیکی کا جر بڑھا کر اور بدی کا بدلہ اتنا ہی یہ بھی اللہ کی شان کریم فروغ انعام آد بے شک اے نبی علیہ السلام جس اللہ صبح نے آپ پر قرآن کو لازم کیا اس قرآن کی دعوت اس کی تبلیغ اس کے احکام کو سکھانا اس کے احکام پر عمل کر کے پیش کرنا جس رب نے آپ پر قرآن کو لازم فرمایا آج وہ ضرور آپ کو لوٹنے کی جگہ لوٹا کر لے آئے گا ایک مراد آخرت ہے اور ایک مراد مکہ مکرمہ بھی ہجرت ہوگی حضور مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے پھر آئیں گے اور مکہ مکرمہ فاتح ہوگا ساری سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہوگا وہ آپ کو ضرور لوٹنے کی جگہ لے آئے گا خر ربی آعلم من اے نبی علی السلام فرما دیجیے ان اور اے نبی علیہ السلات السلام آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کتاب نادر کی جائے گی مگر یہ تو آپ کے رب کی رحمت سے ہوا سنایا دوسروں کو جا رہا ہے کہ تمہاری چاہت پر الگ وہ پیغمبر نہیں بناتا اللہ اپنی مشیت کے مطابق لوگوں کو چنتا رہا اب اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا فلاں اگلی آیات میں ترجمہ حضور کے تعلق سے ہو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ دوسروں کو سنایا جا رہا ہے فلا تک وہی کافی تسنا ہو جائیے گا کافروں کے لیے مددگار بلاسن کا اور ہرگس وہ آپ کو اللہ کے آکام سے نہ روکنے پائیں اس کے بعد کہ جب پر جب کہ وہ اح نبی علیہ السلام آپ کی طرف نازل کر دیے گا ودو الا اور ربک اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں رہی گے فلا تک بل مشکین اور مشکین میں سنا ہو جائیے گا حایا سنایا جا رہا ہے دوسروں کو کہ تمہاری بالکل بات ہی میں جائے گی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور محمد بصطفیٰ کریم علیہ السلام توحید ہی کی دعوت پر قائم رہیں گے ولا اعلان آخر اور نہ پکارنا اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود لا اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں کل شینا وجہ ہر ایک فنا ہر شہ فنا ہو جانے والی سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات با کے تھے رحمان میں ہم پڑھتے ہیں من بن فان وجہ ہر زمین پر وہ فنا ہو جائے گی اور باقی رہے گی ذات تمہارے رب جلال ولی قرآن کی لہو الحکم وسیع اللہ اسی و تعالیٰ کے لیے حکم کا اختیار ہے اور لوگوں اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح تم لوٹائے جاؤ گے اللہ چارہ کے تراوی ادا